جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ میں لاؤں گا صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منو آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی انو کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں اس سلسلے میں جہاں مدنی منو مدنی منیوں کے لیے مدنی پھول ہیں وہاں بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہیں تو سلسلوں کو اول تاخیر دیکھیں اور اچھے اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیے تو سلسلوں کا اول تاخیر دیکھیں گے تو پہلے یہ نیت کر لیں سلسلے میں اللہ کی رضا کے لیے شامل رہیں گے اور جو مدنی پھول ہمیں ملیں گے انشاءاللہ شاء اس کو مزید آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے اور تربیت کے لیے آتے ہیں ہمارے امیر السنت دامد برکاتم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی گلدستے اور یہ مدنی گلدسے لے کر آتے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے رکن شورا حاجی عمادت تاریخ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ صحیح آپ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی اللہ اللہ آپ کو رکھے یہاں پر بھی اور آخرت پہ بھی رحمان اللہ تعالیٰ آپ کو برکات اور سلسلہ آج پھر آ حضرت اور کیا کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں کیا بتائیں گے ابتدا کہاں سے کریں گے دیکھیں ہم ابھی چل رہے ہیں مدنی منوں کی یعنی سمجھے اخلاقی تربیت کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کا اٹھنا ہے بیٹھنا ہے جانا ہے آنا ہے کھانا ہے پینا ہے باتیں کرنا ہے تو اسلام نے اس کی بھی طریقے کار ہمیں بیان کیے ٹھیک ہے اچھا اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے ہیں وہ, وہ تو توجہ رکھیں کہ ان میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے لیے بنا بن جاتی ہیں تو بچوں کی بھی شروع سے ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ آگے چل کر ایسی غلطیوں سے بچ سکیں اور لازمی بات ہے جیسے آپ ایک بڑا پیارا مدنی پھول دے رہے تھے کہ اس میں بڑوں کے لیے مدنی پھول ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا بڑوں کے لیے مدنی پھول دو طرح سے ایک تو یہ کہ جو بات بیان کی گئی وہ ان کے لیے مدنی پھول دوسری بات یہ بات اپنے بچوں کو کس طرح سمجھانی کیونکہ ان کا تو ایک کام اپنے معاملے میں بھی ہے اور اپنے بچوں کے معاملے میں بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں تو اس طور پر یہ دیکھنا ہے تو ہم یوں چل چکے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہماری کیا ہونی چاہیے نماز کا طریقہ روزہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے کچھ اپنے سسٹم میں یوں بیان کی اب ہم آ رہے ہیں سنت اور آداب کی طرف کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں کیا رہیں گے تو آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں بڑا اہم موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے ایسا موضوع ہے کہ یوں سمجھے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا جس کو یعنی وہ سمجھے شعور نہیں ہوتا وہ تھوڑا بہت تتلی تتلی بات بھی کرے گا تھوڑا بہت چلے گا گرے گا وہ بھی آپ سمجھے اس کام سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے ایک طرح سے اپنی جو اس کی سوچ ہے یا اپنی جو اس کی صلاحیت ہے جیسا ہے وہ اس کے مطابق اس بچے کا ایک تعلق ہو جاتا ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سلام و مسافہ سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کا طریقہ ارے واہ اور میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں احمد بی جس طرح کے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے اسلامی بھائی ہیں اور جو اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہن میں سنے اچھا ہمیں تو نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اب پتا چل گیا اس مدنی گلدستے کے ذریعے سلسلے کے ذریعے تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر وہ غلطی ہمارے اندر موجود تھی تو ہم اس کو دور کریں اور اپنے مدنی منوں کو ابھی سے جو ہے اس کی عادت بنائیں جس طرح سلام کس انداز سے کرنا چاہیے تو جی دکھائیے تو ہم آپ کو اب دکھا رہے ہیں آج سلام و مصافحہ کا طریقہ یعنی ہاتھ پلانا مصافحہ کا معنی ہے ہاتھ ملانا اور یہ مدنی گلدستہ کو دکھاتے چلیے بھائی دکھائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہاتھ میں کتاب ہو یا اسکول کی کاپی ہو یا تصویر ہو یا ٹیشو پیپر ہو تو ہاتھ ملانے میں یہ ہاتھوں کے بیچ میں آئیں گے ہاتھ ملانے کا طریقہ کیا ہے اور ہاتھ ملانے کے کچھ آداب دل فرمائیے ہاتھ ملانا اس کو مسافہ بولتے ہیں اب مسافہ میں شاید لوگ کم سمجھتے ہوں گے ہاتھ ملانا تو واقعی یہ رہے کہ کوئی چیز آڑے ہے جیسے یہ ہے میرے ہاتھ میں ہاتھ ملایا تو یہ سنت اس سے چھوٹی بلا خائل ہاتھ ملانا سنت کوئی چیز اس میں روک نہ ہو جیسے چادر آ جاتی ہے بالو ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ میں دعا کی پرچیاں ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تو چادر تو یوں پکڑ کے دیکھا یوں ملا ہاں ہاں وہ ملا لے بعد میں وہ ٹچ بھی کرا لے اتنا دیر نہیں لگتی اس میں خالی مسکرا کے آتے ہاتھ ملاتے اور عوام اناس بڑے بوڑھے جی سلام نہیں ہے جن کا کلمہ پڑا اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی نے nee, ہمیں سکھایا کہ جب کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے سلام کرنا ہے ہاں سلام سنت جس سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو سلام کرنا سنت ہے اس لیے مطلب جب بھی کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو پہلے کرے سلام السلام علیکم اور سلام بھی بھی رو سلام کرے ہاں. سلام ہاں یہ نہیں سلام علیکم یہ تو سلام نہیں ہے السلام علیکم تو سلام کیا اور پھر دو ہاتھ سے ملا ہائل اچھیلیاں ملانا یہ سنت ہے اور بعض لوگ اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں ہاتھ ملانے کا وقت تو اگر کسی بزرگ سے ہاتھ بلایا اور نیت تبرکاً چومنے کی ہے تو صحیح ہے ورنہ یہ خامہ کا جو ہاتھ چومتے ہیں نا اپنا ہاتھ ملا گیا یہ بھی مکرو ہے کو منع کیا ناچو میں پھر یہ کہ سلام کرتے بعد لوگ جھک جاتے ہیں تو اگر یہ کم جھکا تو مکرو اور اتنا جھک گیا ہاتھ ملاتے ہوئے کہ ہاتھ بڑھائے تو گٹنوں تک پہنچ جائے اس کو رکو کی حد تک کہتے ہیں تو رکو کی حد تک جھک گیا یہ حرام ہے یہ بھی ایک تعداد ہے جو جھک جاتی ہے خاص کر بزرگوں کے آگے جھک جاتی ہے تو اگر اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے تو یہ رکو کی ادنا مقدار ہے تو رکو کی مقدار جھک جانا یہ حرام ہے ہاتھ ملاتے وقت سلام کرتے ہے نا ہاتھ ملاتے وقت یہ نہ جھکے اچھا اب آپ بولو ہاتھ چومنے میں تو جھکتے ہیں ہاتھ چومنے میں جھکنا یہ ضرورت ہے ہاتھ چوما کسی کا جھکے بغیر چومنا ہو نہیں سکے گا ہاتھ کھینچ کر اوپر چومنا یہ تو اس کے لیے پیزا کا باعث ہو سکتا ہے وہ بالکل اس کا نہ طریقہ کار ہے کوئی تو اب جھکنے میں ارج نہیں ہے جہاں ضرورت ہے تو, تو کوئی چیز گر گئی تو اس کو اٹھانے کے لیے ہوگا گری بھی کسی کے پاؤں کے پاس ہے اس کو اٹھانے کے لئے جھکا تو اس میں ارج نہیں ہے ہاتھ ملاتے وقت جھکنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہے یہاں کا جزئیہ موجود ہے کہ تھوڑا جھکا تو مکرو اتنا جھکا کہ رکوع کی حد تک پہنچ گیا تو حرام اور ایک تعداد ہے کہ رکوع کی حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں جہاں آپ کو لگے کہ ضرے غالب ہے اس کو سمجھاؤں گا کہ مان جائے گا تو اس کو سمجھانا پڑے گا واجب ہو جائے گا سمجھانا یہ مسئلہ آپ کو ہی پورا یاد ہو اور سمجھانا بھی آتا ہو تو سمجھائے یہ غلطی بہت ہو رہی ہے عوام میں ایک تو سلام نہیں کرتے جواب نہیں دیتے اگر کوئی سلام کر لے تو خالی من من کر لیتے ہونٹ ٹھلا دیتے سلام کا جواب دینا اتنی آواز سے واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے لیکن نہیں دیتے جواب خالی ہو ٹھلا دیتے اگر کہو گے جواب تو دو میں نے دل میں دے دیا دل میں نہیں چلے گا زبان سے دینا ہوگا اب میرا قفل مدینہ ہے ہمارا قفل مدینہ جو ہے نا یہ بری باتوں سے بچنے کے لیے اور فضول گوئی کی عادت چھڑانے کے لیے ہے نبیج مکرم صلی اللہ تعالی علیہ جی وسلم کا ارشاد ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے مساحفہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان سو رحمتیں نازل فرماتا ہے جن سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں سبحان اللہ انداز بھی سلام کرنے کا کیسا ہونا چاہیے اچھا یوں بھی ہے کہ جیسے کہ بس ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے جیسے رش لگا ہوا ہے کوئی لوگ آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ بس وقت یوں ہاتھ ملاتے ہیں کچھ لوگ دیکھ کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو جس نے ہاتھ ملایا اس کی طرف آپ نے دیکھا بھی نہیں اتنی محبت سے آپ یہ پاس جو ہے وہ سلاخ لے کر آیا ہاتھ ملایا اور آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا بھی نہیں جی اس طرح آپ سے کوئی ہاتھ ملا آپ کو اچھا لگے گا تو جب ہمارے مدنی منے ہیں ہم ان سے یہ سلسلہ خصوصیت یاد ان کے لیے تو پیارے مدنی منو جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو اس کی طرف جو ہے وہ آپ نے توجہ بھی کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو اس کا دل خوش ہوگا اس طرح اس طرح ملنے تو آپ جیسے آتے ہوں گے ان سے ملنے اتنے سارے بھی آتے آتے ہیں ایسی بات نہیں جس میں مدعم ہے کہ جس سے بھی ملاقات کریں تو اس کی طرف آپ نے جو ہے توجہ بھی رکھنی ہے ابھی سے یہ عادت ہوگی یعنی کہ اس سے ہاتھ ملایا تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور جیسے کہ سلام کرنا ہے سلام کے بعد جو ہے پھر آپ نے مصحفہ یعنی کہ ہاتھ ملانا ہے اور آپ کی خواہش ہے نا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے لیں کیسی بڑی سعادت کی بات ہے برد قیامت تو اس کے لیے ابھی شروع میں آپ نے وظیفہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو کہ پچاس مرتبہ دن میں برد پاک پڑے گا کل برد قیامت مجھ سے ہاتھ ملاؤں گا مستعفا کروں گا اور آپ کو یہ بات معلوم ہے, ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم سے سب سے پہلے کس نے ہاتھ ملایا کس نے مستعفی کیا بات تو جو یمنی اسلامی بھائی تھے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل کیا تو ہاتھ ملائیے اور اچھے انداز سے ملائیے سنت کے مطابق ملائیے اور جب کوئی بزرگ ہوں جیسے کہ ہمارے امیر علیہ سنت ہیں اسی طرح شہزاد حضور ہیں ہمارے امی ہیں ہمارے ابو ہیں ہمارے دادا دادی نانا نانی ہیں جب ان سے آپ ہاتھ ملائیں تو ان کے ہاتھ بھی چھوے اور ان اللہ تعالی ان کا دل خوش ہوگا تو آپ کو دعائے بھی ملیں گے اور آپ کو برکتیں بھی اس کی نصیب ہوں گی تو ہاتھ ملائیے سنت کے مطابق ہاتھ ملائیے پُرت پاک طریقے سے یہ کہ سلام اور ہاتھ ملانے میں کتنی نگیاں ہیں سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور اللہ. جواب دینے والے پر 10 رحمتیں اللہ اچھا سلام کرنے کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے سلام میں پہل کرنے والا اللہ پاک کا مقرب ہوتا ہے یعنی اللہ پاک سے قریب ہوتا ہے رتبے کے اعتبار سے جو اس کے معنی حدیث کے بیان کیے گئے وہ اس کے مطابق اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ پورا سلام کرنا چاہیے اچھا عماد بھائی اس کے بارے میں کیا کہیں گے لوگ جب فون اٹھاتے ہیں ہیلو ہیلو کرتے ہیں پہلے تو ہیلو آ جاتا ہے پھر بعد میں شاید سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیا کہیں گے فون اٹھاتے ہیں نا اب تو موبائل اٹھاتے ہیں موبائل ٹھیک ہے اور موبائل. تو اب تو مدری منہ بھی موبائل والے ہوتے ہیں تو موبائل اٹھاتے اور اس کے مطابق یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے سلام سے ہی وہ ہے کہ کلام سے پہلے سلام اور سلام میں پہل کرنا سنت ہے تمہارے جلدی, جلدی سے ہمیں پہل بھی کر لینی چاہیے اور سب سے پہلے کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے آہا. پہلی بات سلام کتنی پیاری بات ہے کہ سلامتی کی ہم دعا دے رہے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے سلام میں پہل کرنے والا تک تکبر سے بھی بری ہو جاتا ہے یعنی دل کے اندر ایسی بات آ جائے سامنے والا گھٹیا ہے اپنی وجہ سے مثلا میں بہت اچھا حافظے والا ہوں بہت ذہین ہوں اس وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا جاننا میں بہت طاقتور ہوں اس وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا جاننا میں خوبصورت ہوں اس وجہ سے سامنے والے کو گھٹیا جاننا تو یہ باتیں تکبر والی ہیں اور جو بڑے مندی منع ہیں ان میں اگر یہ باتیں ہوں گی تو یہ تو ان کے لیے جہنم میں لے کر جانے والی بات ہو جائے گی تو لہذا جو مدنی منع چھوٹے بھی ہیں ان کے بھی ذہن میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور کتنا پیاری بات ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے آزاد ہو گیا تو اتنی پیاری چیز ہے سلام میں پہل کرنا پور تفاق طریقے سے ملنا سلام کرنا یعنی موقع ہو, بار بار جن میں جتنی بار ملاقات ہو سلام کیا جا سکتا ہے سلام کریں گے اور مسکراتے ہوئے اچھے انداز سے سلام کریں کوئی بھی آپ کو نظر آیا ہے گلی میں اسلائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی سلام کیجئے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو گھر والوں کو سلام کیجئے جب گھر سے رخصت ہو رہے ہیں تو زور سے سلام کیجئے اور مدنی منوں کا تو یہ زور سے یہ مشہور ہوتا ہے کہ زور سے جس طرح کھانا نہیں کھانا دو پانی دو اس طرح آپ جو شور مچاتے ہیں آپ کو بہت تجربہ مزیم انو گا دی دی. تو اس طرح جو شور مچایا جاتا ہے کہ جو اپنی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس وقت کیسا شور مچتا ہے تو اسی طرح سلام بھی جو ہے زور سے بابت بلند کریں اب اتنی بھی زور سے مت کر دیے گا کہ ابو اب ابھی سو رہے ہیں تو یہاں بھائی کس کا سلام آیا ہے تو آپ نے احتیاط سے اچھے انداز سے جو ہے پیارے مدنی منو سلام کرنا ہے تو سلام کے اندر پھر اس کی نیت کو بھی غور ہونا چاہیے اور اس سے پتا چلے کہ اسلام کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. سلام کرنے والا جس کو سلام کرے اس کی یہ نیت ہونی چاہیے اس کی مال اس کی عزت سب کچھ میری حفاظت میں کیا مطلب میں اس کو برا بلا بھی نہیں بولوں گا اس کو گالیاں بھی نہیں دوں گا کیونکہ اس کی عزت سامنے والے کا احترام ریسپیکٹ میں کروں گا اس کی اور اس کی عزت اور اس کا جو مقام ہے جو منصب ہے جو لیول ہے جو ہے چیز اللہ نے اس کو دی ہے اس اس شخص کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا اس کی برائی کرنا اس کے بارے میں کہنا تم نے یہ غلط کیا اعتراض کرنا ان ساری چیزوں کو بندہ گویا سلامتی کی دعا کر رہا ہے اور یہ کہ یہ میری طرف سے بھی سلامتی میں ہے کہ میں اس کے معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گا اس کا مال خدا خاصا اللہ نہ کرے کوئی پینسل چرا لی کوئی ایسا کام کر لیا یہ کام نہیں کرنا اسلام نے اتنا پیارا طرز دیا کہ آپ نے سلام کیا ہے تو سلام کرتے ہی یہ ہو گیا کہ یہ آپ کی حفاظت میں ہے اور اللہ. میں ان ساری چیزوں میں دخل اندازی کرنے کو حرام جانتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں کتنی پیاری چیز ہے یہ سلام میں یہ نیت بھی ہونی چاہیے تو سلام کیجیے سلام کام کیجیے جسے آپ ابھی اٹھیں گے اپنے جہاں بھی آپ بیٹھے میں رخصت ہوں گے تو اپنے اسلائی میں کو آپ نے سلام کرنا ہے اچھا آپ اگر سلام کا صحیح تلفظ بھی بتا دیں <خصف> مدنی منوں <سلام> کے فائدہ ہو جائے گا چلیں جی جو مدنی منے بیٹھے میں میں سلام کرتا ہوں آپ اس کو دھڑائیے گا ٹھیک ہے میں بھی مجھے بھی اجازت دے میں دہرا لوں گا ٹھیک ہے جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و برکاتو اب یہ جو ہے سلام ہے اور اس کا جواب وعلیکم السلام و علیکم السلام و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ و براکاتو وبرکاتو, وبرکاتو اس طرح سلام کرنا ہے اور اس طرح آپ نے جواب دینا ہے یہ ماشاء اللہ زوید ہم نے امیر السنت سے جو سلام کے متعلق مدنی پھول سنیں اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں مدنی گلدستہ ان کو ضرور دکھا رہے اب ان کو سلام کی پریکٹس بھی کرنی ہے آتے جاتے سلام بھی हुँ. کرنا ہے اور سلام کی کارکردگی بھی اور مصافحہ بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی ان کو پریکٹیکل دکھانا دکھا سے یاد آئی کارکردگی آپ نے کہا نا تو مجھے ایک اپنے بچپن کی بات یاد آ گئی تو ہمارے صاحب نے اس طرح کہا کہ بھائی آپ کل سلام کر کے آئیے گا نا تو جو سب سے زیادہ سلام کرے گا نا تو اس کو, کو کوئی توحفہ ملے گا تو مدنی منانا سلام کی رغبت بڑھ گئی تو ہم زیادہ سلام کریں گے ہم زیادہ سلام کریں گے تو ایک مدنی منا قبرستان میں سلام کر کے آیا تو قائصہ ہم نے ان کو بھی سلام کیا تھا تو کیا یہ بھی شمار کیے جائیں گے تو وہ کوئی شمار کیا جائیں گے آپ نے جن سے سلام کیا جن سے ہاتھ ملایا تو اسلام بھائیوں سے مدنی منو نے پھر کسرت کے ساتھ جو ہے سلام کرنا شروع کر دیا تو آپ بھی اپنے گھر میں کوئی اچھا سا ماحول بنائیے جس طرح یہ سلسلہ دیکھا تو آپ نے کتنے لوگوں کو سلام کیا آج تو یہ بھی کارکردگی لیے ان شاء اللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا پھر ان کی ایک عادت میں آ جائے گا سب کو سلام کرنا ماشاءاللہ اللہ بڑی پیاری بات بیان کی آپ نے لیکن قبرستان میں بھی جاتے ہو سلام کرنا چاہیے عالف صاحب نے بلے شمار کیا نہیں کہ ان کا مقصد بولے تھا کہ قبرستان میں جو ہے دس ہزار مردے تو دس ہزار سب سے سلام کر دیا وہ تو بس آتے آتے قبرستان میں سلام کرنا ہے لیکن جو زندہ دیکھیں بھائی جہالت تو تھی کہ یہ کام بھی کر آئے بہرحال اچھی بات ہے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان اپنے بھائی سے مسافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور کسی کے دل میں دوسرے سے اداوت کینا اور اس طرح کی چیز لڑائی جھگڑے والی جو چیز ہوتی ہے یہ نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر کرے گا تو اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گنا بخش لیے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہاتھ ملائیے سنت کے مطابق ملائیے اور سلام کیجیے بلا نواز سے سلام کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل ہی جی اب ہم آپ کو چونکہ لازمی بات ہے سلام کے بارے میں تو ہمارا کلام ہو گیا اچھا خاصا ہو گیا جی. اور اس میں اور بھی اخلاقی باتیں ہوتی ہیں گفتگو بھی اچھے انداز سے ہونی چاہیے اور بعض ایسی گفتگو ہوتی جو بالکل نازیبازی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ گالی نہ دیجئے اور گالیاں دینا تو لازمی بات ہے یہ مدری من نے کیسے یعنی خود سمجھے کہ کتنے اس کے نقصان ہوتے میں اس کا مدر گلدستان کو پہلے دکھا دوں جی بچے ہو یا بڑے ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں بولنا بھی آ جائے امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے نیز بعض لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں بہتر یہ کہ مسکرا خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کی جائے اور مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ معدبہ نا لے جا رکھیے بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ام میں سے نہیں اب ادب کے لیے جو بھی تقاضے ہیں اس کے پورے کیے جائیں ادب سے مراد ہمارے ہاں خالی ہاتھ باندھ لینا یہ سمجھتے ادب سے کھڑا ہوا ہے تو یہ بھی ادب ہے لیکن اور بھی بہت سارے اداب جن میں لے جا بھی آ جائے گا کہ سخت لے جانا نہ ہو نرم لے جا ہو موقع کی مناسبت سے جو دوسرے کے دل کو توڑے نہیں بلکہ دل کو خوش کرے ڈرائے نہیں دھمکائے نہیں بلکہ ایک مینان بخش انداز ہو چل چلا کر آج کل بات کرنے کا عام دستور ہے دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ ہو ہو کر رہے ہوتے ہیں. یہ انداز جو ہے یہ غیر مہذب انداز ہے درمیانہ جا ہونا چاہیے گفتگو کا اتنا بھی پست اتنا بھی دھیما نہ ہو کہ سامنے والا سن نہ سکے اور ایسا بھی گرجدار نہ ہو کہ وہ چاروں طرف اس کی آواز گونج رہی ہو دوسرے میں سن رہے ہو درمیانہ لہجا میں ضرورت بدزبانی بے حیائی کی باتیں ان سے ہر وقت بچنا چاہیے کہ یہ بری باتیں ہیں گناہوں میں بھی ڈال سکتی ہیں اس طرح گالیاں بکنا کہ گالی کو حجی سے پاک میں فسک کو کہا گیا اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور بے حیائی کی جو باتیں کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے حدیث پاک کے مطابق فوش بات اب فوش بات اس بات کو کہتے ہیں کہ بلا اجازت شاعری ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے وہ گندے کام کی لذت حاصل ہو عام طور پر یہ نوجوان کرتے ہوتے ہیں تیری شادی میری شادی کیا ہوا کسے ہوا کب شادی ہے اس طرح کی باتوں سے اگر مراد گندی لذت لینا ہے نوز باللہ تو یہ فوش ہے فوش بات جو اس پر جنت حرام ہونے کی وعید ہے چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی سے ایک کام لیتا ہے فوش گوئی میں یہ یہی فوش باتیں بے حیائی کی باتیں کرنا تو یہ عام ہے شاز و نادر کوئی اس گفتگو سے بچتا ہوا یہ مسجد میں بھی ہوتی ہوں گی اللہ یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ فوش کی کیا تعریف ہے ڈیفنیشن کیا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ فوش بات فوش باتوں کا فحشی کا نام تو بہت سنا ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے رہتے ہیں فحاشی اوریانی فحاشی اوریانی یہ ہے کس جانور کا نام یہ ابھی تک نہیں پتا ان سب کی معلومات ہم کو ہونی چاہیے باطینی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب مکمد المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے صحیح بات ہے گھول کر پی لینے والی کتاب ہے موبائل یعنی اتنا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا مفید ہوگا اب اس کو پڑھیں تو صحیح اس میں بہت سارے گناہوں کی نشاندہی ہے جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے یعنی یا گناہ ہے یا وہ برائیاں ہیں تو یہ آپ کو ان اس کو پڑھنے سے پتا چلے گا باطینی بیماریوں کی معلومات اس میں سینتالیس برائیوں کے نام اور ان کی تعریفات ڈیفینیشنس لکھی ہوئی ہیں اور پھر اس کے مطابق کچھ مدنی پھول بھی ہیں تاکہ بچنے کا مزید ذہن بنے ہمارا تعالیٰ اعلم اعلم عز و, جل و اللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم ازب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم صلیم صلی اللہ تعالیٰ محمد اور یہ جو مدنی پھول میں نے دیے وہ اگرچہ میں نے وضاحت کے ساتھ دیے کہ یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 11 سے 12 تک یہ بات چیت کے آداب اس پہ میں لکھے میں ہوئے بہت چھوٹا رسالہ ہے مکتب المدینہ کا تو وہ بھی پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ محمد جی ماد نہیں ماشاء اللہ زبل یہ مدنی گلدستہ جو کہ بات چیت کے حوالے سے تھا کہ بات کیسے کرنی ہے اور اپنے منہ سے جو ہے کیا بات نکالنی ہے بات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مدری منڈے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اور بال جو بڑے ہوتے ہیں اچھا جب بولتے ہیں نا تو سامنے والے کا منہ کھل جاتا ہے اگر اچھی بات بولی ہے آپ نے تو اس کا منہ کھلتا ہے سبحان اللہ کتنی پیاری بات کہی ہے اور اگر خراب بات کیا دی گالی بگ دی یا کوئی بری بات کیا دی تو لوگوں کا تب بھی منہ کھل جاتا ہے آ یہی کیا بول دیا تو کاش ہم جب بولیں تو لوگوں کے زبان کھلے منہ کھلے تو اس سے اللہ کا ذکر ہی نکلے ماشاءاللہ اللہ نکلے یہ نہیں کہ یہ تو خراب ہے یہ تو گندا بچہ ہے اس نے ہی کیا بات کر دی ہم تو اس کے بارے میں کچھ اور کہ کے اس کے بارے میں تو ہم کچھ اور ذہن بنائے ہوئے تھے مدنی ذہن بنائے ہوئے تھے تو آپ نے اس کا ذہن خراب کر دیا پیارے مدنی منو جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کو نہیں پتا ہوتا ہمارے بیٹھنے سے پتا نہیں چلتا یہ کہ یہ ہے کیسا لیکن جب بولنا شروع کرتے تو سامنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے یہ ہے کیسا تو سنت کے مطابق گفتگو کیجیے جس طرح امیر و سنت نے کیسے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جلدی علی نہیں بولیں بال جو اتنی جلدی علی باتیں کرتے ہیں بال بچے جلدی علی بولے ہوتے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یاد رکھیں ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے اور ہر سننے والا اسے یاد کر لیتا کیسی پیاری, پیاری, پیاری بات ہے کہ سننے والا جو اس کو یاد کر لیتا اب جس طرح کے آپ نے امیر السنت کے مدنی پھول سنے کس کی سمجھ میں نہیں آتے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کیسے پیارے مدنی پھول امیر وسنت نے ادا فرمایا اچھا یہ کہ جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے اور جو چھوٹے ہیں ان کو بڑوں کے ساتھ جو ہے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے یہ مدنی انعام کو بھی ایڈ کیا جائے کہ ایک دن کے بچے سے بھی امیر سنت فرماتے آپ جناب سے آپ تاکہ اس سے وہ اس کی عادت پڑے تو مدنی منوں کو آپس میں بھی بڑوں کو ان کے ساتھ ان بڑوں کے ساتھ کو آپ بولنا چاہیے آپ کہہ کر بات کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ چل یہ چلا چلا کے بات کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے پیارے پیارے سے بولیں آپ دیکھیں کچھ چیز چل کے بولیں گے تو گھر والے بھی بسوں کا چلا کے جواب دیتے ہیں آپ پیار سے بولیں امی یہ کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے ابو یہ چیز لے کر آ جائیے گا اچھا خواب ہے آپ کا ہر خواب پورا ہو جائے ضروری نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم تربیت تو کریں گے نا یہاں پہ تو یہ کہ ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی منع سن رہے ہو لیکن ایک مدنی منع کا ذہن بن جائے, دھوکا بن جائے بات ہوتے, بات ہوتے ہیں کہ وہ سنیتی ہو بات ہاں یاد آیاتی ہے تو آج کا ہوم ورک دے دیتے ان کو بھائی کہ, بھائی بھائی کہ بھائی آج آپ یہ کام کر لیں آپ پیار سے بات کر کے دیکھیں امی سے ابو سے،, سے آپ محبت سے بولیں یہ نہیں کہ اگر انہوں نے نہیں مانی تو آ دوبارہ اسی پر ہی پیار سے بات کی کامیاں روکے بال بچے تو ایسے ہوتے تو یوں مجھے نا یہ چیز چاہیے تو منع کر دیا کہ بھائی یہ چیز نہیں ملے گی بولے پھر میں رو جاؤں گا ہاں تو اس طرح ہاں اڑی بازی لگاتے ہیں کہ آپ کر لیں ورنہ میں گا تو پھر وہ گھر والے کیا کریں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کیا کریں اتنے سے ہیں آپ چھوٹے سے ہیں اور ایسی باتیں کرنے میں رو جاؤں کر رہے جب ہی تو رو رہا ہوں بڑا ہوتا تو کچھ اور کر کر دکھاتا تو رو رہا ہو تو بھائی جب جس چیز کا منع کرتے ہیں اس چیز سے رک جانا ہے اچھا ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پھر بعد میں نکلے اتاری جاتی ہیں کیا ہوتا ہے ان کی زبان میں لکنت ہوتی ہے یا توتلے ہوتے ہیں ان سے صاف بولا نہیں آتا تو پھر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے جس طرح بعض لوگوں کی زبان میں جو نا حکلا پن ہوتا ہے وہ رک رک کے بولتے ہیں تو ان کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو مذاق اڑا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے کسی کا دل نہ دکھائیں جو مدنی منا جیسے بول رہا ہے آپ اس کو بولنے دیں اور بولنے سے پہلے جو تولنے کی عادت ڈالیں اب یہ نہیں کہ تولنے کے لیے ترازو آئے گا آپ اس میں باتیں رکھیں گے اور پھر جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو بولنے والے ہیں نا اس کو سوچ لیں کہ اب جو میں بول رہا ہوں یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے آپ اس بسوں کا بھول دیتے ہیں سب کے سامنے پھر اور یہ ایک بات میں مدنی پھول یہ بھی دینا چاہوں گا جو چھوٹے مدنی منع ہے وہ گھر بات جو ہے باہر نہیں گے نہ امی کی بات کریں گے نہ ابو بات کریں اور میں ایک اسی طرح بتا رہا کہ جو ہے گھر جو باہر نہیں بتانا چاہیے تو مدنی منع کا اور باہر کی باتیں گھر اب دیکھیں دماغ کیسا کام کر رہا ہیں چھوٹے سے لیکن اس قسم کی, کی گفتگو کہ گھر کی بات لیکن گھر میں بتائیں امی کو کہ باہر ہم نے ہوا تھا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہم نے یہ پڑھا ہے ہر بات جو ہے باہر کی آپ نے امی ابو کو بتانی ہے اوکے امی ابو کی کسی کو نہیں بتانا گھر کی بات جو آپ نے باہر نہیں بتانی کو پوچھے بھی نا کیا ہوا بولے کہ یہ جملہ یاد کر لیں کہ گھر کی بات باہر نہیں بتاتے ٹھیک ہے جی اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنے والا یہ انداز ہے نا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی کہ اس میں کیا ہے یہ بھی تھوڑا سمجھائے نا یہ آسان کریں اس کو آسانی رہتی ہے باتیں آپس سے وہ خود ہی دیکھتے رہتے ہو گئے کہ ایک بات پوری نہیں ہوئی آپ نے ٹھک کر کر اپنی بات شروع کر دی اس کی بات پوری ہونے سے پہلے آپ نے بیچ میں یوں سمجھے کہ آپ بیچ میں انوالو ہو گئے اور یوں کر کر باتیں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی بدنی منوں کو بچنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ تو ہم نے آپ کو دو مدنی گلدستہ دکھائے امیر السنت دامد القاطم اللہ عالیہ کے اور اس سے متعلق ہم نے مدنی پھول بھی آپ کو دیے اب یہ ہے کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور آخر میں ہم آپ کو ایک شاندار سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے سے مدنی گلدستے تھے اب اختتام پر ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے آئیے اب اختتام کی جانب چلتے ہیں اور اپنے ازم کا اظہار کرتے ہیں ریبت کے خلاف جنگان دو ہزار ایک عیسوی میں ہونے والا یہ واقعہ گیا زمدب نظر حیدرآباد پاکستان سے تعلق چنانچہ ایک مالدار شخص کا انتقال ہو گیا لوگ اس کے عالیشان بغلے میں جمع تھے مرحوم کا انیس سالہ جوان بیٹا بیٹا جو کہ ماڈرن سکول میں پڑھتا تھا کہیں جانے کے لیے ایک دم جلدی میں اٹھتا اٹھتا کسی نے اس جلدی کا سبب سبب اچھا تو بولا میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے میں نے سوچا کہ آخری وقت اپنے ہاتھوں سے خدمت کرم کر لوں کیوں نہ کہ ان کی میت کو جلانے کے لیے میں خود لکڑیاں لے آؤں گا یہ سن کر لوگوں کے حیرت کی امتحان نہ رہی اس کا باپ تو مسلمان تھا پھر اس کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا کیا کام غور کیا تو سمجھ آئی کہ اس نادان نوجوان نے غیر مسلموں کی فلموں میں لاشے جلانے کے مناظر دیکھ لیے ہوں گے تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ جو بھی مر جائے اس کو جلانا ہوتا باہر حال اس کے مرغوں والد کو دفن کیا گیا جب فلموں کی خوفناک سائیڈ ایفیکٹ کا یہ قصہ اس علاقے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہیں بڑی قدرت ہوئی کئی نوجوانوں نے جوش میں کیبل کرتا اڈ کچھ عرصوں تک یہی صورت حال دے مگر رفتہ رفتہ رفتہ نفس و شیطان غالب آئے اور کیبل پھر سے جوڑ جوڑ گئے کا شاش ہم اپنی اولاد کو اسلامی تربیت بھی دینے میں کامیاب رہے تھے سب کو چاہیے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیں اور خوب خوبصورتیں سیکھے لکھیں اور گنا بڑے چینل سے کنارہ کشی اختیار کریں کرے صرف مدنی چینل دیکھتے رہیے